یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنی بندوہے کو جو آمان لائے اور اچھے کام کیے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت ناؤ ماندتہ مگر قرابت کی محبت اور جو کا کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں بے شک اللہ بخشنی والا قدر فرمانی والا ہے